اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انشا انا من بعدهم قرنا اخرين فارسل فيهم رسولا منهم اني ابد الله اني ابد الله مالكم من اله غير افلا تتقون وَقالَا الْ المَلَؤْمِ قَوْمِهِ ال الذيينَ كَفَرُوا وَكَذذَّبُوا بِِقاءِآخِرَةِ وَأَترَفْناَاهُم وَتْرَفْناَاهُم فيِيحيةِ الدُّنياق مَا هذا إِلَّا بَشَرُوا مِسُْكُمْ يأكلُلُ مِمَّا تَأكُلُونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِمماا تَشْرَبون وَلَإِنْ أَطعتُم بَشرَهُ مِسْكُمْ إكُمْ إذ الَّ اي ايدو انكم اذا متتم وكنتم ترابكم تراب هو عذاب انكم مخرجون هيها تهيها لما توعدون ان هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين انه الا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يسبحون نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرون آخرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا فَهُمْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ فبعدا لقوم لا فَبُعْدًا سم انشا انا ممبا دم کرن <تصفح> پھر ہم نے انشہ انا پیدا کی ممبا دم ان کے بعد یعنی ان کی ہلاکت کے بعد کرنن آخرین ایک دوسری قوم یا دوسری نسل فعر صفیم رسولہ پس بھیجا ہم نے ان میں رسول منہم جو انہی میں سے تھا انے ابود اللہ کے عبادت کرو اللہ کی میں نہیں ہے تمہارے لیے کو معبود معبود برحق اس کے سوا افلا تتقون تو کیا پسند ڈرتے نہیں ہو وقال المل من قوم لذین کا فارو بلقاء کیس وقال الملا اور کہا سرداروں نے من قوم اس کی قوم میں سے الذینہ کیا جنہوں نے کفر کیا وہ بلقاء ضبو اور آخط کی ملاقات کو جٹلایا بطرف نہ الحیات فل حیات دنیا اور یہ کہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی اور طرف سے جس کا معنی خوشحالی کشادگی ما ہزا اللہ بشر المسلکم کہ نہیں ہے مگر یہ تمہارے جیسا بشر انسان یہ اکلو کھاتا ہے مم ماتا عقل اسی میں سے جو تم کھاتے ہو اور یہ اور پیتا ہے من ماتا اسی میں سے جو تم پیتے ہو یعنی تمہاری طرح کھاتا اور پیتا ہے والا تم بشرمکم اور اگر تم نے اعتعاد کی اپنے جیسے ہی انسان کے بشر کی انََ کم عد اللہ خاصرون تو پھر اس پر تم یقیناً نقصان پانے بارے ہو اے کم کیا تم سے وعدہ کرتا ہے ان کم ادامت تم کہ بے شک تم جب تم مر جاؤ گے وکن تم اور تم ہڈیا اور مٹی اور ان کو تم کو جائے گا نکالے جانے والے ہو ہاتا حاطہ ہاتا اے ہاتا بہت دوری کی بات ہے بہت دوری کی بات بہت نمکر ہے لما تو آدون اس کا جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے انہی ہی اللہ حیات الدنیا نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی ہماری نموت و ناحیا جس میں ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور نہ و بھی اور نہیں ہیں ہم اٹھا جانے والے قبروں سے ان ہوں اللہ عرجر اططرا اللّہ قریبہ نہیں ہے اللہ را یہ مگر ایک ایسا شخص افطرا جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ اللہ پر جس نے باندھا ہے اللّہ اللہ اللہ پر قریباً جھوٹ عمانح الہو بمن اور نہیں ہیں ہم اس پر حرکت ایمان لانے والے قال رب بن سر باں کر کہا نبی نے کہرب میری مدد کر جو یہ مجھے جھوٹ لاتے ہیں قالمہ کلیل اللہ نادمین تو فما اللہ تعالیٰ نے اماں قلین تھوڑے وقت تک ہی تھوڑی مدت کے بعد ہی لسب النا ضروری ہو جائیں گے نادمین شرمندہ پشمان فرتم السّت و بالحق بس ان کو آ پکڑا ایک چیخ نے یعنی حقیقت میں حق طور پر یا حقیق یعنی حق کے ساتھ فضاء اللہ ان بس ہم نے ان کو بنا دیا کہ کوڑا کرکٹ غسہ انکور کر, کر یعنی ان کو یعنی کہ تباہ کر دیا مریا کر دیا فب للقوم قوم پس ہم پس دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے ظلم کرنے والے ثم انشا من ممباد قرونا آخرین پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری نسلیں ما تسپی من امتن اجلاح نہیں پہل کرتی کوئی امت کی کوئی قوم اپنے وقت سے وما استاخرون اور نہ ہی اس سے تاخیر ہوتے ہیں لیٹ ہوتے ہیں ثما رسلا رسولانا تترا پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول مسلسل لگاتار پیدر پہ کلا جا امتر رسول ہوا کر زبو کلا جب بھی جا امت رسول آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول کر ہو تو اس کو انہوں نے جھٹلایا اتبا نا بعضا ہوں بس ہم نے بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھا کیا ان کے ہلاکت کے ساتھ وجہ اللہ احادیث اور ان کو کسے کہانیاں بنا دیا فبرآد القوم اللّہ منون پس دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھنے والے آیت اکتیس سے 44 سو کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اما تعالیٰ تعالیٰ ثما ثم انشاء الام بادم قرن الآرین پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری نسل کرن کا لفظ جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ زمانے پر بھی استعمال ہوتا ہے اور نسل پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی قوم یا جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے مختلف اس کے استعمالات رہتے ہیں تو پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد کن کے بعد قوم نوع کے بعد ایک دوسری نسل دوسری قوم اب یہ قوم کون ہے اس میں علماء کے اختلاف ہے بعد نے کہا کہ چونکہ زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے بعد عام طور پر قوم ہود کا ذکر آتا ہے قوم ہود یعنی قوم عاد کا قوم عاد جن کے نبی حد علیہ السلام تھے ان کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد قوم عاد ہے اور بات دوسرے علماء نے ترجیح دی ہے نہیں قوم عاد نہیں بلکہ یہ مراد قوم سمود ہے کس <تصفح> وجہ سے کیونکہ آگے چیخ کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا چیخ سے جب کہ قوم عاد کو ہلاک کیا تھا ہوا سے آندھی سے طوفان سے آندھی سے تو قوم سمود کو جو ہے چیخ اور زلزلے کے ساتھ ہلا کیا تھا <coughs> تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے قوم سمود ہے اور دوسری وجہ انہوں نے اس قوم سمود ہونے کی یہ بیان کی ہے چونکہ قوم سمود کے گھر بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے وہ کھڑے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تھے اور قریش کے مکہ کے کافر یہ لوگ وہاں سے گزرتے بھی تھے ان کو دیکھتے بھی تھے جب کہ قوم عاد کے ان کے جو مسکن تھے احکاف میں وہ تباہ و برباد ہو کے وہیں پر ان کے نام و نشان مٹ کے سیروں میں تو ان کی کوئی باقی کھڑی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کوئی آثارِ قدیمہ کے طور پر کوئی اس طرح سے اس کے مقابلے میں قوم سمود جن کے کھنڈرات جن کے وہ پہاڑوں میں تلاشے ہوئے مکان موجود ہے آج تک بھی تو یہ زیادہ یعنی کہ ایک عبرت کا سامان ہے باقی یعنی قومیات کی نسبت تو اس لیے استعمال قوم سمود ہے اللہ کُلحل جو بھی ہو مقصد یہاں پر کسی قوم کا قصہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے مقصد جو ہے عبرت دلانا ہے وہ کوئی بھی قوم ہو تمایا تمہارچان بعد ان قرن آخری پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک دوسری قوم یا دوسری نسل پیدا کی فرصلہ فیم رسول المن پس اس بجا ہم نے رسول جو انہیں میں سے تھا جس طرح کہ ہر نبی رسول اپنی قوم میں آتا رہا ہے ان ابود اللہ یہ دعوت دے کر یہ دعوت دیتے ہوئے کہ عبادت کرو اللہ کی ماں کم من الٰن غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا من الِن کوئی معبود غیر اس کے سوا جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان اللہ کے اندر توحید کی دعوت کہ ہر نبی کی توحید کی دعوت اور توحید بھی توحید الوحیت جو توحید عبادت ہے کہ جس کا قوموں کا نبیوں کے ساتھ اختلاف رہا ہے جب کہ توحید ربوبیت کہ اللہ کا رب خالق و مالک و رازق ہونا اس کا کسی سابقہ قوموں نے کسی نے انکار نہیں کیا سبھی جو ہے اس بات کا اعتراف کرتے رہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک رازق ہے وہی رب ہے لیکن جس پر قوموں کا نبیوں سے اختلاف ہوا رہا وہ توحید عبادت ہے توحید علوہیت ہے کیا کیا صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے باقی سارے معبودوں کو چھوڑ دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے اجاَََََََََََََ الحدہ اس نے کہا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر اس نے ایک علا بنا لیا یہ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے تو اس لیے اصل ان كے اختلاف توحید عبادت توحید الوہیت میں تھا اور اس چیز سے ہمیں ان لوگوں کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے کہ جن کی دعوت ساری کی ساری اللہ کے خالق مالک رازق ہونے پر ہوتی ہے اور جو اصل توحید ہے اللہ کی عبادت کی کہ جسے لوگوں کو سکھانے بتانے کی ضرورت ہے جس میں لوگ گمراہ ہیں جس میں لوگ شرک میں پڑے ہیں اس توحید کا ذکر نہیں ہوتا اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا اور بلکہ خود بھی بیان کرنے والے اس توحید میں طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو خیر کہنے کا میرا مقصد کہ اصل توحید کی دعوت انبیاء کی توحید عبادت کی لوحیت کی دعوت رہی ہے کیونکہ توحید ربوبیت کے حوالے سے اللہ کے رب ہونے کے حوالے سے کسی کا انکار نہ تھا تیسے یہاں پر مات عبد اللہ کے عبادت کرو اللہ کی کہ توحید عبادت کی دعوت پھر مزید مالکم الہ غیر مزید تاکید کرتے ہوئے کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ بھی کسی طرح کا الہ بھی اور الہ کا لفظ بھی کس چیز کی کس چیز کا مانا دیتا ہے وحیت کا الہ کا لفظ بھی توحید الوحیت کا معنی دے رہا ہے یہ نہیں کہا کہ مالکم من رب غیر تو اس کے سوا کو رب نہیں ہے الہ کا لفظ تو یہ بھی توحید الوحیت کی دعوت کا معنی دیتا ہے کہ اصل یہ توحید کی دعوت ہے کو تنہی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود کوئی الہ اس کے سوا افلا تاق تو کیا پسوں اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ اس کے ساتھ شر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ شرک کرتے ہوئے اس طرح کے کفر کرتے ہوئے کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں آتا وکال مل الدین کفر من قوم ہی وکیت وکال مل الدین کفر امن قوم ذبو اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا لایا آخرت کی ملاقات کو کہ کوئی کفر کا لازمی نتیجہ آخرت کا انکار ہے اور آخرت کا جھٹلانے کا معنی کہ کوئی آخرت نام کی چیز نہیں مر کے مٹی میں مل کے ختم ہو گئے اور دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں تو ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کو بالقاء آخر آخرت کے ملاقات کو اور ملاقات کے لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے انسان کو تمبی کرتا ہے کہ صرف اٹھنا ہی نہیں ہے صرف دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا بلکہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو ملنا ہے تو یہ لکھا کے لفظ یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں قبروں سے دوبارہ اٹھنے کے بھی اور اللہ کے ہاں پیش ہونے کے بھی اور اس میں حساب و کتاب جزا سزا اور یہ ساری چیزیں اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں تو انہوں نے جٹلایا آخرت کی ملاقات کو وجہ کیا تھی جھٹلانے کی اطرفنا ہوں فل حیات دنیا وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی مال و دولت دیا یا فراوانی دی اطرف نہ طرف سے اور طرف کے معنی کسی کا خوشحال ہونا اس کا یعنی کہ زندگی اس کی یعنی کہ مالی لحاظ سے ان چیزوں کے لحاظ سے آسان ہونا یعنی زندگی آسانی یا خوشحالی اور یہ چیزیں اس کو طرف کا نام دیتے ہیں کہ جہاں پر مال و دولت کی فراوانی ہو تو جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی یعنی زیادہ مال و دولت دیا کو عہد منصب تھے مال و دولت کے ان کے پاس فراوانی تھی ما ہادہ اللہ باشر المسلکھوم تو کفر کرنے جھٹلانے کا وجہ کیا ہے کہ ان کی جو دنیا کی خوشحالی اور اسی طرح آگے نبیوں کو جھٹلانے کے جو انہوں نے بہانے تراشے وہ بھی یہ اچھی اور یہ ہے حقیقت ہر دور میں کہ اکثر و بیشتر لوگ حق سے دور رہنے والے اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو دنیا کی مسیوں پڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی طرح طرح کی نیم ان کے پاس ہوتی ہیں خوشحالیاں ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگا اور پھر اپنے اس چدراہٹ اپنی اس مال و دولت کے نشے میں ان کو حق بات قبول کرنا ان کے لیے نمکن ہوتا ہے اور بلکہ اس سے ہٹ کر مزید بڑھ کر بلکہ کہ نبیوں کا مزاق اڑانا ان کی باتوں کا مزاق اڑانا طرح طرح کی تان بازیاں کرنا تو یہ یعنی ہر دور میں رہا ہے آج بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دین سے دور طبقہ کون سا ہے اسی طرح کے لوگ ہیں کہ مال و دولت رکھنے والے عہد منصب پانے والے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ انسان کو جو ہے اللہ کے دین سے ہٹاتی عمرہ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دنیا کے مال و دولت دنیا کی جاہو اشمت سے دور رہے اور اسی, تا... اسی کی تعلیم صحابہ کو دیتے رہے اگر کوئی صحابی کو دنیا کی تمنا کرنے کے لیے آیا بھی دنیا کی تمنا کرتے ہوئے بھی تو تب بھی اس کو اس چیز سے روکتے منع کرتے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو فرمایا <تصح> بطر فنام فی الحاط دنیا ان کی جٹلانے کی تقزیب کرنے کی کفر کرنے کی اور نبیوں کے چھٹے ملاق اڑانے کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے ان کو جو دنیا کی زندگی کی آسانیاں خوشحالی دی تھی۔ میں ہاضا اللہ بشر المسرک ان کا بھی وہی اعتراض جو پہلی قوموں کا اعتراض کہ نہیں ہے یہ بشر مگر نہیں ہے مگر یہ تمہارے جیسا انسان اور بشر تو کیسے تم اپنے جیسے بشر کو اپنے جیسے انسان کی اس کی اطاعت کرو اس کے پیچھے چلو اور مزید دلیل کیا پیش کرتے ہیں یا قلو و مماتا قلو الام امن ہو کہ اسی طرح جو جس طرح تم کھاتے پیتے ہو اور اسی طرح یہ بھی کھاتا اور پیتا ہے جو تم کھاتے پیتے ہو اسی وہی چیزیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے یعنی صرف بشر نہیں بلکہ بشر ہونے کی مزید تاکید مزید تاکید کہ ظاہر طور پر بھی بشر نظر آتا ہے انسان ہے تمہارے جیسا اور مزید اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا کھانا پینا ہر چیز اسی طرح سے ہے جس طرح تمہاری ہے اور یہ وہ تانا یہ وہ اعتراض جو نبی رسولوں کے ساتھ رہا ہے حتیٰ کہ رسول کے وسلم کو بھی کافروں نے کیا کہا مالیات اور رسول یا قلط کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانے کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو یعنی ان کے ہاں رسول ایسی ذات ہونی چاہیے جو کھانے پینے اور اس اس طرح کی چیزوں سے جو ہے مبرہ ہو اس سے بالاتر ہو اور یہ صرف ان کافروں کا فلسفہ نہیں بلکہ ہر طرح کی گمراہوں کو دیکھیں گے آپ کہ گمراہوں کے ہاں کھانا پینا دنیا کی اس طرح کی نعمتوں کو استعمال کرنا کسی نیک بندے کے لیے نیک جس کو نیک سمجھتے ہیں ہاں اس کے لیے اس کے لائق نہیں اس لیے ان اس لیے ان کے ہاں سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے گمراہ لوگوں کے ہاں کہ کوئی یعنی کہ چاہے وہ آدمی کھاتا پیتا ہے لیکن اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہوئے کیا ہے اس کا نہ کھانا پینا اس کا زندگی کے لوازمات سے دور رہنا شادی بیاہ سے نکاح سے ان چیزوں سے دور رہنا جنگل و صحراؤں میں یعنی کہ زندگی گزارنا تو یہ ان کے ہاں اصل ولایت یہ ہے یعنی گمراہوں کے ہاں صوفیوں کے ہاں ولایت کی اصل جو صفت ہے یا اصل اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جس قدر کھانے پینے سے زندگی کے لوازمات سے دور رہے تو یہاں پر بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کافروں کا یہی فلسفہ کہ نبی ہے رسول ہے تو کیسے کھاتا پیتا ہے کیسے ہماری طرح اس کی ضروریات ہیں تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے اس طرح کا شخص تو یعنی ان کے کہنے کا مقصد کہ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہو جو ان ان حاجتوں سے ان چیزوں سے بالاتر ہو جس طرح کے فرشتے ہیں تو یہی گمراہ کن فلسفہ ان کے پیروکار صوفیوں کے اندر ان کے اندر بھی چلتا چلتا آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا اعتراض کیا کیا کہ یہ تمہارے جیسے یہ مگر یہ جیسا انسان بشر ہے کیسے ان رسول ہو سکتا ہے یا کلو میں ماتا کلو میں منحو وہی چیزیں جو تم کھاتے پیتے ہو یہ کھاتا پیتا ہے اور یہ شرب و شربون اور وہی چیزیں جو تم پیتے ہو یہ پیتا ہے بال ان اطا تم بشر امسر اور اگر تم اطاعت کرتے ہو اپنے جیسے ہی بشر انسان کی انکم کم عد تو بے شک تم پھر بڑے تم خسارے میں ہو یہاں پر بھی مزید تاکید ان کی اپنی قوم کو کیونکہ بات کن کی چل رہی ہے بات چل سرداروں کی سردار چاہے وہ اپنے عہدے منصب کے لحاظ سے سردار ہوں یا ان کے دینی پیشوا رہنما ہوں اور اصل یعنی کہ عام طور پر اس میں دینی پیشوا رہنماؤں کی بات ہوتی ہے کہ جو اصل قوم کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں تو انہوں نے مزید کہا کہ قوم کو ابھارتے ہوئے اور کفر پر ان کو آمادہ کرتے ہوئے نبیوں کی دعوت سے ان کو ہٹاتے ہوئے نفرت دلاتے ہوئے کہ کیسی تمہاری عقل ہے کہ تم اپنے جیسے ہی بشر کی داد کرتے ہو اپنے جیسے انسان کے پیچھے چلتے ہو اب یہاں پر تو نبی کے پیچھے چلنے پر تو ان کو اعتراض ہے کس وجہ سے کہ نبی ان جیسا ہے تو جب خود وہ لیڈرشپ لیڈر leader بن کر بادشاہ بن کر اور سردار بن کر قوموں پر آرڈر چلاتے حکم چلاتے ہیں اور قوموں کو غلاموں کے انداز سے اپنے پیچھے چلاتے ہیں تو وہاں پر ان کو اپنی یہ سرداری چدراہٹ اور قوموں کو اس انداز سے غلام بنانا وہ ان کو نظر نہیں آتا وہاں پر ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم بھی ان جیسے انسان ہیں اور قوموں کو نظر نہیں آتا کہ یہ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں کہ جو ہمیں اپنے غلام بنا کر ہمارے اپنے پیچھے چلا رہے ہیں تو وہاں پر سرداریوں میں چدراہٹوں میں وہاں پر ان کو بشریت نظر نہیں آتی کہ یہ سردار یہ بڑا آدمی یہ ہمارے جیسے انسان ہیں ہم کیسے اس کی بات مانیں کیسے اس کے غلام بن کے رہیں لیکن جہاں جب دین کی بات آتی ہے اور نبی رسولوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر اعتراض کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے کیسے تم اس کے پیچھے چلتے ہو تو دیکھیے کس قدر کافر بیمان کی عقل پلٹی ہوتی ہے اور شیطان لوگوں کیسی کی پٹیاں پڑھاتا ہے تو کیا فرمۃ اللہ تم بشر بصرکوم کہنے لگے کہ اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرتے ہو انکم نکم اللہ تو بے شک تم بڑے ہی خسارے میں ہو اور سورہ قمر میں تو اور بھی بڑے توہین امیز لہجے کے ساتھ ذکر کیا گیا اگر واقعی قوم سمود ہے تو وہاں پر کیا کہا کہ کہ کیسا یعنی کہ یعنی کہ یہ آدمی جو بشر اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اول کے علی من بیننا نے پل ہوک ضاب کہ ہم ہم سبھی کو چھوڑ کر اس کو نبوت ملنی تھی بلکہ یہ جھوٹا اور بڑا شریر آدمی ہے یعنی یہاں تک یعنی کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا تو یہاں پر بھی کہتے کہ اپنے جیسے اگر تم بشر کے پیچھے چلتے ہو تو یہ تو بڑا خسارے کی بات ہے کہ تم تمہاری عقل کہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے چل رہے ہو آئے آئے دو ان کُیدا متم و کم کیا تم سے وعدہ کرتا ہے آئے کیا تم سے وعدہ کرتا ہے ان کمت تم کہ جب تم مر چکے ہو گے اور کن تم تو اور تم مٹی اور ہڈیاں بن چکے ہو گے ان کو کہ اس وقت تم کو نکالا جائے گا تم نکالے جانے والے ہو قبروں سے یعنی اٹھائے جاؤ گے مٹی ہڈیاں بننے کے بعد رضا ہونے کے بعد کیا تم سے ان باتوں کا وعدہ کرتا ہے یہاں یہاں پر پہلے نبی کے اوپر اعتراض کہ نبی بشر کیوں ہے ہمارا جیسا بشر ہے اس لیے اس کی اطلاع کرنا اس کے پیچھے چلنا صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی دعوت پر اعتراض کہ دعوت کیا ہے کہ تمہارا دوبارہ اٹھنا قبروں سے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا نبی کی دعوت اس پر اعتراض اور جو پہلے بھی ہم باقی قوموں کے بھالے پڑھتے رہے کہ ہمیشہ قوموں کے دو بڑے اعتراض رہے ہیں ایک اعتراض نبی کی ذات پر اور دوسرا اس کی دعوت پر تو اے آئے دکھ کیا تم سے وعدہ کرتا ہے انامت تم تم تو رابامن کہ جب تم مر چکے ہو گے اور مرنے کے بعد تو ترابن مٹی بائی رابن ہڈیا بن چکے ہو گے ان کو مخراجون تو اس وقت تم نکالے جاؤ گے نکالے جانے والے ہو حے ہاتھ حیا ہاتھ علی ماتو یہ لفظ ہے جس کو جو استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے نامکن ہونے کے لیے دور ہونے کے لیے کہ بہت دوری کی بات ہے بہت نامکن بات ہے کہ جس کا ماتو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ لفظ عام طور پر قرآن کری میں بھی احادیث میں اور عربی عام زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا ہونا ممکن نہ ہو یا اس کا یعنی کہ ہونا بڑا مشکل ہو بہت دور ہو تو اس کے لیے حیح کرف استعمال کرتے ہیں تو بہت دوری کی بات ہے بہت نمکن بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ بہت ہی نمکن چیز نظر آتی ہے کہ کیسے مٹی بننے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا انہیا اللہ حیاتن دنیا مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی انہیا نہیں ہے اللہ مگر حیات ال دنیا ہماری دنیا کی زندگی نموت ونحیا کہ جس میں ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں یہاں ظاہر لفظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن مانا یہ نہیں ہے مانا کیا ہے ان کے کہنے کا مقصد یا ان کے کہنے کا انداز یہ ہے کہ دنیا کی صرف زندگی ہے کہ جس میں لوگ مر رہے ہیں اور پیچھے سے لوگ اور پیدا ہو رہے ہیں نحیہ کے مانی یہ نہیں کہ مرنے کے بعد وارند نہ ہونا نحیہ سے مراد ان کا یہاں پر کہ لوگ مرنے والے مر رہے ہیں بڑے مر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چھوٹے اور پیدا ہو رہے ہیں یہ نحیہ ہے تو یہ صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مر رہے ہیں اور پیچھے دوسرے لوگ اور پیدا ہو کے آ رہے ہیں بلکہ دوسری عیت میں کیا فرمایا مزید اس میں ہمایوہلی کو نا الدار ہو کہ ہمیں مارنے والا بھی پیدا کرنے والا بھی قدر نہیں کہ کوئی رب ہو کو خالق و مالک ہو بلکہ وہ بھی زمانہ ہے زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز چل رہی ہے اور یہ بھی ایک دہر مرحدانہ لفظ ہے عبارت ہے کہ جو اکثر گمراہ لوگوں اور جاہلوں کے اندر پھیلی ہوتی ہے کہ چیزوں کو زمانے کی طرح منسوخ کرنا کہ زمانے کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے کہ زمانہ ہر چیز کر رہا ہے میں زمانہ کچھ نہیں کر رہا اس زمانے کا خالق و مالک رب جو ہے اللہ کے ذات وہ کر رہا ہے تو اس لیے اسی لیے داہریا کا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں نا کا کون ہے داہرئے جو ملحد ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے اللہ کا رب کا انکار کرنے والے ان کو دھریا دھڑیہ کیوں کہا ان کو کہ ان کی نسبت دھار کی طرف دھار کے معنی زمانہ دھار کے معنی زمانہ وقت ان کا ان کا دین ان کا فلسفہ کس پر قائم ہے اسی چیز پر کہ ہر چیز زمانے کے ساتھ چل رہی ہے کہ زندگی کے ساتھ وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ ہر چیز بن رہی ہے ختم ہو رہی ہے پیدا ہو رہی ہے مر رہی ہے نہ ان کو کوئی بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور نہ ان کو مارنے والا ہے تو یہ ہے الحاد یہ ہے بھارت دہر تو اسی نے کہا یہاں پر انہیں اللہ حیاتون انہ دنیا نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی نموت و نحیہ جس میں ہم مرتے ہیں اور پیچھے اور زندہ ہو کے لوگ آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو نحیہ سے مراد یعنی جو نئے پیدا ہونے والے ہیں نہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ان کا عقیدہ اس لیے مزید تاکید کر دیا گیا وہ مانحر و بب اور نہیں ہے ہم مب کے ساتھ جو با لگا ہے علماء لمحہ مانتے ہیں کہ یہاں پر گرامر کے اعتبار سے جو کیا ہے تاکید کا معنی کہ ہم ہر ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں مرنے کے بعد ہرکت ہم زندہ نہیں کیا جائے گی یعنی پوری تاکید کے ساتھ اس بات کے اللہ رجطرا علیہ کا دبا پھر مزید نبی کے نبی سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہوئے اس کی دعوت سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے انہوں اللہ رجن نہیں ہے مگر یہ ایسا شخص پہلی بات تو رجل کا لفظ یہ بھی کیا معنی دیتا ہے کہ سننے والوں کو یہ احساس دلانا کہ یہ ایک آدمی ہی ہے ایک شخص ہے صرف ایک آدمی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسا نبی ہونے کا دعویٰ یا نبی ہے رسول بلکہ رجل کہ یہ صرف ایک آدمی ہے عام آدمی ہے رجل افطراء اللّہ ہی جو جس نے افطراء گھڑا ہے اللہ پر قریباً جھوٹ کیا کہ جھوٹ گھڑا ہے اپنے نبی ہونے کا اپنے نبی رسول ہونے کا جھوٹ کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے رسول بنا کے بھیجا ہے اور دوسرا اس کی دعوت جو ہے کہ دوبارہ اٹھنا ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ سارے اس نے جھوٹ گڑے ہیں اللہ پر اور یہاں پر افطار اللہ دبا اس قوم کا یہ کہنا کہ اللہ پر جھوٹ اس کا معنی ہم کو کیا ملتا ہے کہ وہ قوم اللہ کی منکر نہ تھی اللہ کو ماننے والے تھے اللہ کو پہچانتے جانتے تھے تبھی تو اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور بلکہ ان کے ہاں یعنی کہ اس نبی کا دعویٰ کرنا نبوت کا اس طرح کی دعوت لے کے آنا بھی ان کے ہاں ایک ایسا جرم تھا کہ جو جس جرم کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ پر جھوٹ یہ ایک ایسی وہ چیز ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا یہ جرم ہونا اللہ کے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ ہونا حتیٰ کہ کافر بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے کافر مشق بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے اللہ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو اللہ نے نہ کہی ہو چائے جی کہ کوئی اسلام کا نام لینے والا کلمہ گو جو ہے وہ اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں منصوب کرے تو لیکن یہاں پر وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کس بنیاد فلسفے پر یہ بات کہی اپنے کفر کی خاطر لیکن بدات خود بداتے خود جو بات ہے وہ کیا کس بات کی دلیل ہے ایک تو ان کا اللہ پر ایمان ہونے کی دلیل اور دوسرا مزید یہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ان کے ہاں گناہ ہونا اور جرم ہونے کی دلیل کہ اس چیز کو کتنا بڑا جرم سمجھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اس چیز کو بہانہ بنایا قوم کو نفرت دلانے کے لیے اس نبی سے اس دین اس کے دین سے دعوے سے دور کرنے کے لیے کہ یہ شخص جو یہ آدمی پہلی بات تو آدمی ہے تمہارے جیسا عام انسان ہے تو نبی ہونے کے دعوے کر رہا ہے اور اس طرح کی دعوتیں لے کے کھڑا ہے تو یہ کیا ہے اس طرح صرف اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے وہ مانح بمنین اور اگر حالت یہ ہے کہ پہلی بات تو خود بھی ہمارے جیسا انسان ہے اس کی کو ہم سے کوئی زیادہ حیثیت کو اصلیت نہیں ہے اور دوسرا جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی جوٹی ہم کو نظر آتی ہے تو اس کا پھر معنی یہ ہے کہ ہم اس پر یہاں پر بمنین کے ساتھ جو بال ہے تاکید کے لیے کہ نہیں, نہیں ہم اس پر ہرگز ایمان لانے والے ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے قال عرب بن سر بیما نبی نے اس وقت جب دیکھا قوم کو جھٹلاتے ہوئے قوم کے ہر درمی اور ایک وقت تک یعنی کہ اسی وقت فور فورن ہی ایک وقت تک دعو دی ان کو سمجھایا ان کو بتایا تو اس کے بعد دیکھا کہ جب وہ اپنی کفر پر بزد ہیں مصر ہیں تو پھر دعا کی قال ربن رب سر کہا کس کہ نے کہ اے رب میری مدد فرما بیما کیدہ جو یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور یہاں پر بھی قید ہے نون کے نیچے جو زیر لگا ہے آگے یا کی دلیل ہے کہ جو مجھے یہ مجھے جو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس پر ان میری مدد فرما ان کے خلاف اور مدد کیا ہے صاحب کا زبانوں میں مدد یہی ہوتی تھی کہ قوموں کا ہلاک ہونا برباد ہونا تباہ ہونا اور اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا جانا اور یہ سلسلہ جاری رہا تورات کے نازل ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہا تورات کے نادل ہونے تک یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ اسلام کے آنے تک بلکہ تورات کے نازل ہونے تک کہ جس تورات میں پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کچھ اپنا رخ بدلتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود جو ہے قوموں کو ہلاک کرتا رہا نبیوں کی دعا سے یا اپنی طرف سے بتاتے خود ہی جب دیکھتا کہ ان کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو قوموں کو ہلاک کرتا رہا غرق کیا کسی کو پتھروں سے بارش برسا کر جس طرح بھی لیکن تورات کے نادر ہونے کے بعد جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تو پھر یہ کام جو ہے اللہ نے ایمان والوں سے لیا کہ اب کافروں کا مقابلہ کافروں کے سے انتقام لینا ان کو مارنا کاٹنا تمہارا کام ہے اللہ نے پھر وہ ہلاک کرنے کا جو کام تھا وہ چیز سابقہ قوموں کے ساتھ جو تھی اس کو ختم کر کے یہ چیز ایمان والوں کو سونپ دی کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں یہ کام کروانا چاہتا ہے جس طرح قصور توبہ میں کہ عید اللہ اماز بے عیدیک کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے اور تمہارے دلوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کا ٹھنڈ دینا چاہتا ہے تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر کے انتقام لے کر تم یعنی تمہارے انتقام کی آگ بجھے اور کوئی شک نہیں کہ اس چیز میں کا جو قوموں کی ہلاکت تھی اس سے کہیں بڑھ کر ایک یعنی کہ اللہ کی پکڑ کا انداز بھی اور مسلمان کے دل کی تشفی بھی یعنی آپ کا دشمن تبھی موت مر کے ہلاک ہو جاتا ہے کسی حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے کوئی بھی اگرچہ بال اس کی ہلاکت عبرتناک بھی ہو تو آپ کو یعنی کہ اس بات کا اطمینان تو ہو جائے گا کہ دشمن ہلاک ہو گیا لیکن دل کی جو یعنی کہ انتقام کی آگ ہے وہ باقی ہے وہ کب بوجھتی ہے کہ جب اس دشمن کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مارو جس طرح کہ حضرت بلال اپنے آقا امیہ خلف کو خود اپنے ہاتھوں سے جب اس کو قتل کرتے ہیں اس کا سر کاٹتے ہیں عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے جب کاٹتے ہیں تو یہ ہے اصل دل کی تشفی دل کو سلی اور دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز تو کہنے کا مقصد کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو صاحب کا نظام تھا قوموں کو ہلاک کرنے کا اس سے کہیں بڑھ کر یہ انداز ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو جس کا حکم دیا تو فمایا کال ربن سرنما ما ربون کہا اس نبی نے کہ اللہ میری مدد ماں اس کے ان کے خلاف جو مجھے جٹلا رہے ہیں قال اما کلیلۂب ہن نادمین فما اللہ تعالیٰ نے اما کلیل کہ ابھی تھوڑے وقت کے بعد ہی اور کلیل کے لفظ یہاں پر مدت کے حوالے سے کہ تھوڑی مدت کے بعد ہی لَسب ہنّا لام اور نون آگے جو لگا ہے تاکید کے لیے کہ یقینا ضرور کیا ہو جائیں گے اس بےحو ہو جائیں گے نادمین ان قریب ہی اپنی اس کفر بے ایمانی پر پرشمان ہوں گے شرمندہ ہوں گے کہ جب ان کی ہلاکت ہوگی دنیا کے اندر بھی جب اللہ کے عذاب کو آتے دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس سے سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کفر بے ایمانی کی ہے اور اسی وقت ان کو پریشانی ان کی ہو جائے گی اور یہ ہوتا رہا ہے یعنی ہر قوم جب اللہ کا عذاب آتا تو عذاب کو دیکھ کر بعض اوقات وہ ایمان لاتے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ان پر دروازے بند بند کر چکا ہوتا ہے حتیٰ کہ فرعون بھی مرتے ہوئے کہہ دیا اس نے آمن تب اللزیلہ آمن تب کہ میں اسی الہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی صحیح ایمان لائے فاخیر تم سعحت بلحق میں اللہ پس ان کو آ پکڑا ایک چیخ نے بالحق برحق طور پر حقیقت میں یا حق کے ساتھ جو حق کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جو اللہ پچا اعظما کہ امّہ کلیل ان النّعمین کہ ان قریب ہی یہ اپنے کفر بے ایمانی پر شرمندہ پیشمان ہوں گے تو اللہ تماتا ہے کہ یہ حق کا جو وعدہ تھا اس حق کے وعدے کے ساتھ ان کو ایک چیف نے آ پکڑا اس کے مطابق اس چیخ نے ان کو آ پکڑا فجا اللّہ غسا بس ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کرکٹ وسا کہ کی کیا ہوتا ہے اوسا وہ تن کے ہوتے ہیں وہ جاگ ہوتی ہے جو عام طور پر سیلاب کے اوپر بہتا ہے آپ سر سمجھے ماتولا کن نقم ان کا ورسہ اس سیل جب آپ نے مانا کہ تم عنقریب تمہارے اوپر کفر کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا کیا ہم تھوڑے ہوں گے آپ مانتے کہ نہیں بلکہ تم بہت زیادہ ہو گے لیکن تمہارا حال کیا ہوگا ولا کنّا کم غسہ ان کا اس سیل تمہارا حال ہی ہوگا کہ جس طرح سیلاب کے اوپر بہنے والے تن کے جھاگ ہوتی ہے کہ جن تنکوں اور جاگ کی کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی طاقت نہیں کہ سیلاب کو روک سکیں اس کا رخ بدل سکیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکیں ایسے ہی تمہارا حال ہوگا ہوگے بہت زیادہ لیکن سیلاب کے ان تنکوں کی مانت سیلاب کے ایک جھاگ کی مانت کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں کون ان کی طاقت نہیں کون ان کی وقت نہیں کس طرح کے دشمن کے سامنے تو یہ حال تو غسہ کے معنی کوڑا کرکٹ کوڑا کرکٹ کے مانی ان کو بالکل یعنی کہ ختم کر کے ان کو حالات کر کے ان کو اس انداز سے کوڑا بنا دیا کرکٹ بنا دیا فبو عد القوم والمین بس دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والے شرک کرنے والی قوم کے لیے محسوم انشا انام با قرون الآرین اس نسل کو اس قوم کو جو قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی یا جو بھی قوم تھی جس کا اللہ نے نام نہیں لیا تو اس کو ہلاک کرنے کے بعد رسم آتا ہے کہ پھر ہم نے اور قومیں پیدا کیں اور نسلیں پیدا کیں سمانشاہانہ پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کی ہلاکت کے بعد قرون نسلیں قومیں آخرین دوسری اور آخرین اور دوسرا ایک ہوتا ہے آخرین کیا فرق دونوں میں خا کے اوپر زبر اور خا کے نیچے زیر یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک کی جگہ دوسرے لفظ استعمال کر جاتے ہیں آخرین اگر زبر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی دوسری چاہے وہ یعنی ابھی آئی ہو بغیر یعنی کہ یا اس وقت موجود بھی ہو یعنی چیک چاہے وہ چیز اس وقت موجود بھی ہو آخر رجل آخر دوسرا آدمی یعنی پہلے آدمی کے علاوہ جس کو ہم علاوہ کہتے ہیں پہلے آدمی کے علاوہ یہ ہے آخر خاک و پردبر کے ساتھ اور دوسرا آخر یوم آخر آخرت کا دن کہ جو آخری چیز ہے جو آخری چیز ہے تو اس لیے دونوں کے اندر یہ فرق ہے جس کو ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تو آخرین دوسری قوم پیدا کی دوسری قومیں پیدا کی تو ہم نے ان کے ہلاکت کے بعد دوسری قومیں پیدا کی اور ان کو بھی اس انداز سے ان کے پاس نبی آئے نبیوں نے آ کر ان کو دعوتیں دی اور سارا وہ واقعہ جو اس قوم کا تھا اس صاحب کا قوم نو کا تھا ان کے ساتھ بھی پیش آیا لیکن قرآن کا انداز ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد باقی چیزیں وہ پہلی چیز میں اسی میں اس کو سمیٹ کیا جاتا ہے تو ما ما تسبق امن امتن اجلاح اماء آخرون ان قوموں نے بھی لایا ان کی بہلاتے ہوئی اور جو ان کی ہیں اس کے بارے میں اللہ ہے کہ ماں تصوی قبل امتن کوئی قوم بھی کوئی نسل بھی اپنے وقت سے نہ پہل انہوں نے کی نہ پہلے ہلاک ہوئی اماس تاخیرون اور نہ ہی اپنے وقت سے وہ لیٹ تاخیر ہوئی ان کو بلکہ اللہ نے ہر قوم کا جو وقت مقدر کیا ہوا تھا ان کی ہلاکت کا ان کی تباہی کا اس کے مطابق وہ ہلاک ہو کے رہیں اور جس میں اس بات کی قریش کے لیے تمبی ہے کہ تم جو بار بار عذاب کے جلدی آنے کے مطالبے کر رہے ہو سابقہ قوموں کی ہلاکتوں سے سبق اٹھاؤ عبرت حاصل کرو اور دوسرا یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ کا عذاب لیٹ ہو رہا ہے ابھی نہیں آ رہا اور تمہارے مطالبوں کے باوجود بھی تم بچے ہوئے ہو تو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر قوم کا ایک وقت رکھا ہے اور اس وقت تک اللہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے بہلت دیتا ہے اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی تو یہ بیان کرنے کا مقصد ما تصبی کو من امتن آ کہ نہیں سبقت کرتی پہل کرتی کوئی امت کوئی جماعت کوئی نسل بھی اپنے وقت سے جو رسو اللہ اس کا وقت اللہ نے لکھا ہے عماستہ آخیرون اور نہ ہی وہ سے ڈیٹ تاخیر ہوتے ہیں سم ارسل نا رسول نہ تترا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے مسلسل یعنی دوسری قومیں جو ان کے ہلاکتیں ہوں ان کے بعد بھی ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور تطرا کا لفظ کیا ہے متواتر سے تو تطرا کا لفظ متواتر سے کہ ہم نے مسلسل لگاتار کہ ہم نے لگاتار ایک, ایک یک بعد دیگرے رسول بھیجے سمار صلاح رسول اللہ تطرا اور تترا کا لفظ جو ہے یک بعد دیگرے کا معنی دیتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کہ ہم نے پھر یک بعد دیگرے رسول بھیجے کل ما جا امت اور ضبو تو جب بھی کسی امت کے پاس کسی نسل قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو ان کا وطیرہ کیا رہا اس کو جھٹلانے کا اس کو جھٹلاتے رہے ات بانا باد ہم بادن وجا <أحادیث> تو جس طرح کہ وہ قومیں اپنے نبی اور رسولوں کو جھٹلانے کا وطیرہ اختیار کی، کیے رکھی کہ ہر قوم جیسے کہ پہلی قوم نے ان کو وصیت کی ہو کہ نبی کو ماننا نہیں جھٹلانا ہے اسی یا دوسری بات مطلب مت عطا صوبی کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کر رکھی ہے کہ ہر کوئی جھٹلانے پر طلا ہوا ہر کوئی نہ ماننے پر تلا ہوا یعنی پہلی قوم نے جس طرح جھٹلایا تھا آنے والی قومیں بھی اسی انداز سے بلکہ بعقات اس سے بھی زیادہ سخت لہجے کے ساتھ جھٹلا رہی ہیں تو کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں ہاں قومیں تو وصیت نہ کرتی ہوں گی وہ تو ہلاک ہو گئے کھب گئی لیکن اصل ان کو گمراہ کرنے والا شیطان ہاں اس کی وصیت تو سبھی کے لیے جاری ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ جیسے وہ قومیں جٹلات جٹلاتے نبیوں کو ہر قوم آنے والی ایسی ہم نے بھی فت با تو ہم نے بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھا کیا کہ ایک قوم کو ہلاک کرنے کے بعد دوسری قوم دوسری کو ہلاک کرنے کے بعد تیسری قوم تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کہ مجھے ہمیں ان کو ہلاک کرنے میں کوئی کس طرح کی کوئی مشکل ہے اور نہ اس میں سوچ و فکر ہے کہ اتنی بڑی قوم ہلاک ہو جائے گی کیا ہوگا تو اگر انہوں نے جھٹلایا ہے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری جس طرح وہ جٹلاتے رہے اسی طرح ہماری تباہیاں بھی ان پر آتی رہیں مجالنہ ہم احادیث اور ان کو ہلاک ان کو تباہ کرنے کے بعد ایسا ان کو میڈیا میٹ نے اسے نابود کر دیا کہ حتیٰ کہ ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا اور کس سے کہانیاں بنانے کا کیا معنی کہ وہ چیز گزر گئی وہ چیز ختم ہو گئی اس کے بعد پھر لوگ ہاں بتاتے ہیں ایک دوسرے کہ ہاں بھئی وہ اس طرح سے چیز تھی وہ چیز ایسے ہوا کرتی تھی یہ ہے کسی چیز کا یا کسی قوم کا کس کہانی بننا بغداد کی تباہی کے بعد مرخین لکھتے ہیں کہ بغداد جو ہے بغداد کے رہنے والے قصے کہانیاں بن گئے یعنی لوگ بعد میں باتیں کرتے ہیں بغداد میں یہ ہوتا تھا بغداد میں اس طرح کے لوگ تھے بغداد میں اتنی ترقی تھی اتنا رونق تھی یہ سارے قصے کہانیاں بن کے رہ گئے اور اس کی حقیقتیں ختم ہو گئیں تو یہاں پر بھی فجا اللہ احادیث احادیث جمع حدیث کی اور حدیث کے معنی بات ہیں کس سے کہ ہم نے ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا عبرت کے طور پر فوقوم فوقومن بس بہت دوری اور اور دوری سے مراد یعنی لانت کے دوسرے الفاظ سے کہ دوری ہے اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے اللہ کی بخش مغفرت سے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لانے والے ٹائم <تصفح> باقی ابھی کچھ لے لے اگلی آیات سم ارسلنا صناموسہ وخواہ و ہارون اب آیاتنہ و سلطان المبین سم عرص پھر ہم نے بھیجا موص علیہ السلام کو و آخا و اور ان کے بہ ہارون کو بے آیاتنہ اپیاتوں کے ساتھ و سلطان مبین اور کھلی حجت کے ساتھ دیکھیے پچھلی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد صرف اس میں نور علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ان کے بعد آنے والی قوموں کو مجمل انداز سے بغیر نام لیے ان کا ذکر فرما دیا ایک قوم کا تفصیل لیکن بتایا نہیں کہ کون تھی قوم اس کے بعد عموماً قوموں کا ذکر کیا کہ بہت سی قومیں آئیں ان کے نبی آئے ہم نے نبی بھیجے قوموں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کیا دیگرے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً ان کا نام لے کر نام لے کر اور جس دشمن کے خلاف بھیجے گئے تھے اس کا بھی باقاعدہ ذکر کر کے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اللہ عالم کہ الحمد اس کی وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انداز سے جو ان کو نبوت رسالت دی اور ان کی قوم پر جو طرح طرح کی نعمتوں نعمتیں ان پر کی اور ان کے اور مسلمانوں کے امت مسلمان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترکہ قدریں مشترکہ رکھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو بار بار قرآن کریم میں ذکر آنا اور خصوصاً ایسی جگہوں پر الگ سے اس کا نام لے کر یعنی جیسے ایک بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس انداز سے اس کو بیان کرنا تو اللہ علیہ اس میں یہ وجہ معلوم ہوتی ہے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا خاص ایک انداز اور دوسری یہاں پر یہ بھی اشارہ ملتا ہے سما ارسلّہ موسا پھر ہم نے بھیجا موسا علیہ السلام کو یہ بھی ایک اشارہ دیتا ہے کہ موسا علیہ السلام اور ان سے پہلے جو نبی ہیں ان سے ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے اور یہ بھی قرآن کریم میں یہاں پر بھی اشارہ اور دوسری آیات میں بھی اشارہ ملتا ہے جس طرح صورت قصص میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو تو اس وقت بلکہ سورت غافر میں سورت غافر میں کہ جب قوم کو دعوت دی اور فرعون اس کی قوم نے یعنی کہ قوم سے مراد دی، یعنی فرعون اس کی قوم نے جھٹلایا تو فرعون کی قوم کا ایک مومن آدمی اللہ نے کھڑا کیا جس نے موسا علیہ السلام کی تائید کی اور قوم کو اپنے فرعون کے اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اور ساتھ کیا کہتا ہے پلقدہ اکم یوسف من قبل یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جس نبی کا حوالہ دیتا کون ہے علیہ <سلام> اسلام اور تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یوسف اسلام اور موسیٰ علیہ السلام کا درمیان ایک لمبا عرصہ ہے کئی صدیاں معلوم ہوتی ہیں کیونکہ یوسف اسلام اپنے گیارہ بھائیوں کے ساتھ انہی کی نسل آگے چلتی ہے جس کو بنی ساحل کہا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی ساحل جو ہے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے بعض تاریخی روایتوں میں چھ لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے اور چھ لاکھ کا معنی کہ یوسف علیہ السلام کے ہر بھائی کے نسل سے کم از کم پچاس ہزار اس کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگ اب پچاس ہزار ایک آدمی کے نسل سے پیدا ہونے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے تو معلوم یہ ہوتا ہے علیہ قرآن کی عنایات سے کہ موس علیہ السلام اور اس سے پہلے نبی چاہے وہ یوسف علیہ اسلام تھے یا کچھ عید اللہ علم اور بھی ہوں گے تو ایک لمبا عرصہ تھا اسی لیے یہاں پر بھی نبیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے لگاتار نبی بھیجے سما عرص اللہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ موس علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ کافی تاخیر سے تھی یعنی ان میں اور ان سے پہلے نبیوں کے درمیان ایک فاصلہ رہا اگرچہ یہ فاصلہ ممکن ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہو یا یعنی کہ مصر اور شام کے سرزمین کے حوالے سے ہو کسی اور جگہ پر اللہ نے نبی بھیجے بھی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے ام اللہ خلاف ہے کہ کوئی بھی امت نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نبی نہ آیا ہو اور آپ صم کے دوسرے آپ کا فرمان بھی کہ مجھ سے پہلے ہر قوم کے اندر نبی قوم کے لیے خاص طور پر آتا رہا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ نبی ہر زمانے میں رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی سائل کے حوالے سے کوئی نبی نہیں تھا سمار صلی اللہ موسا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر رسول اللہ سلّت دے کر واخا ہارون اور ان کے بائی ہارون کو جو ان کے دعا کے ساتھ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ تورات اور اس کی جو آیات تھیں اور ان کی نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیں اور اس میں وہ نشانیاں بھی کہ جو فرعون کو دکھائیں وہ نشانیاں بھی جو فرعون کو دکھائیں یا فرعون کی ہلاکت کے بعد جو ان کو دکھائیں لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ جو فرعون کو دکھائیں کیونکہ آگلیہ آیت میں آتا آ رہا ہے اللہ فرعون عمل اے کہ بھیجا مسءَ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اس کی قوم کی طرف تو ان یہاں پر آیات سے مراد یعنی وہ نشانیاں جو فرعون کو دکھائیں اس مختلف طرح کی نشانیاں ہیں کہ جس میں آسا ہے یا دبدا ہے اس کے علاوہ پھر جب کو فرعون کی قوم نے جھٹلایا نہ مانا تو ان پر طرح طرح کے اللہ کی طرف سے آذاب ہیں ٹڈیوں کا آذاب خون کا آذاب طوفان اور طرح مختلف طرح کی چیزیں جو ان پر اللہ نے مسلط کی تو یہ سبھی آیات ہیں جس کا صورت آراف وغیرہ میں اس کا تفسیر نکر آتا ہے تو ہمیں بھیجا ان کو اپنی آیتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ بسلطان مبین اور کھلی حجت غلبے کے ساتھ اب کھلی حجت غلبہ کیا ہے اس میں بعض علماء نے تو مرادری ہے ان کا جو عصا تھا ان کا ڈنڈا تھا لیکن یہاں پر ظاہر معلوم ہو یہ ہوتا ہے اللہ عالم کھلی حجت اور غلبے سے مراد موس علیہ السلام کا فرعون پر غالب ہونا اور فرعون کا اپنی ساری قوتوں طاقتوں اقتدار کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کسی طرح کا ہاتھ نہ اٹھا سکنا یعنی پہلی بات تو دیکھیے کہ فرعون اتنا جابر ظالم بادشاہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلانے والا کس قدر اس کے محل کی سیکورٹی ہوگی کس قدر اس کے پیرے ہوں گے کس قدر اس کے لیے باڈی گارڈ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن موسیٰ اور ہارون دو فقیر سے آدمی سمجھے نا صرف ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے وہ لے کر آگے ہیں آتے ہیں اور ان کے محل میں داخل ہو جاتے ہیں ان ساری سکوٹیوں کے باوجود سارے پہروں کے باوجود ساری انچینوں کے باوجود کیسے داخل ہوئے اللہ نے ان کے لیے رستہ بنایا حتیٰ کہ فرعون تک جا پہنچتے ہیں اور فرعون کے پاس جا کر پھر بات چیت بات چیت شروع ہوتی ہے اور ہر بات میں فرعون کو زیر کرتے ہیں ہر بات میں فرعون کو گراتے ہیں اس کو ہراتے ہیں اور فرعون آگے سے جو ہے وہ مار کھاتا ہے حتہ کہ جو مقابلے کے لیے سارا ہوا معاملہ وہاں پر بھی کس انداز سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور فرعن کو شکست ذریر فار کیا اس کے بعد بلکہ جب دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دی تو پھر نے دھمکیاں دی جیل میں ڈالنے کی کوئی اس طرح لیکن کوئی ایسا کام نہ کر سکا فرعون حالانکہ صرف اپنے سماجیوں کو حکم دیتا ہے جیل میں ڈال دو اشارہ کرتا ہے ان کا اڑا دو مشکل نہیں تھا لیکن کس انداز سے اللہ نے ان کی حفاظت کی اور کس انداز سے صرف نہ کہ حفاظت کی بلکہ یعنی فراؤن جابر جا اس طرح سے ظالم بادشاہ کے اوپر موسا علیہ السلام کو کس انداز سے فتح دے رہا ہے کس طرح فراؤن موسا کے سامنے جھکا ہوا ہے ان کے ایک ایک بات ماننے پر ایک ایک بات ان کے ساتھ چلنے پر وہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے ابھی مناظرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مقابلہ کرتے ہیں یہ کام تو وہ کرتے ہیں جہاں پر مقابلہ دونوں قوتیں ایک یعنی کہ متوازی ہوں ایک جو ایک جیسی ہوں ایک طرح فقیر آدمی جس کو کوئی جاننے والا کوئی نہیں دوسری طرف ظالم پر بادشاہ حکومتوں والا نقت و تاج والا فوجوں والا کیا مقابلہ دونوں کا لیکن مقاب جب بات چیت آپ دیکھیں گے اس انداز سے نظر آئے گا کہ جیسے دونوں ایک مقابلے کی قوتیں ہوں تو یہ ہے وہ غلبہ اس کے بعد جب مقابلہ ہوا باہر اور اس میں موسہ غالب آئے تو وہاں پر قتل کی دھمکیاں لیکن کوئی قتل نہیں کر سکے اور ایک مدت تک اسی ایک مدت تک موسا علیہ السلام بنی صحیح کو دعوت دے رہے ہیں اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے اور فرعون موسا علیہ السلام کا بال بیکا نہ کر سکا کچھ نہ کر سکا اپنی ساری قوت و اقتدار کے باوجود اصل غلبہ یہ ہے اور یہ صرف موسا علیہ السلام کا نہیں بلکہ ہر اللہ کے نبی رسول کا اصل غلبہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی وقت کے دشمن وقت کے فراؤن اور تاوت اپنی ساری قوت و طاقتوں کے باوجود اس نبی کا کچھ نہیں کر سکے بتاتے خود ابھی کو اصلاح کو دیکھیے مکہ والوں کی کیا کوتے تھیں کیا ان کے اقتدار تھے کیا ان کا سارا کچھ تھا اس کے مقابلے میں آپ کی حیثیت کیا تھی کیا کمزوریاں تھیں لیکن اس کے باوجود کچھ آپ کا بگاڑ نہ سکے اور یہ صرف نبی رسولوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس غلبے کا سلطان مبین ان کو یہ غلبہ عطا کیا بھیجا کس طرح علافر ہونا والا یہی ہاں سنتے نما کو تو ڈر طبی طور پر ایک فطری ڈر تھا کہ میں ایک فقیر سا آدمی بنی سہیل اس کے غلام قوم کا آدمی آگے آتے آ رہی ہیں اس کی غلام قوم کا آدمی میری حیثیت کیا ہوگی پھر ان کے سامنے میں بات اس سے کیسے کروں گا کیسے مجھے مجھے دربار میں آنے دے گا کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہوں گا یعنی ساری چیزیں آپ خود تصور کریں نا اگر آپ موسا علیہ السلام کی جگہ پر ہوں اگر آپ موسا علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو کیا یہ ساری چیز آپ کے دل میں نہ آتی ہاں جی یہ فطری چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور پھر اللہ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ نے غلبے کا جو وعدہ کیا کہ سننا سے وہ غلبہ اللہ تعالیٰ دیتا رہا پھر کو کس طرح موسیٰ کے سامنے دبائے رکھا اور کس طرح اس کو زیر کیے رکھا تو یہ ہے اصل وہ غلبہ کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور جس طرح بتایا ہے کہ صرف نبی رسولوں کے ساتھ نہیں جو بھی نبی رسولے کے منہج پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ غلبہ ملتا ہے کہ وقت کے تعاوت وقت کے فرعون ہاں اس کو گرانے کی اس کو مٹانے کی اس کی دعوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سارے وسائل کے باوجود وہ اس غریب فقیر کا نہ کوئی بگاڑ سکتے ہیں نہ اس کی دعوت مٹا سکتے ہیں اور نہ اس کو اس کے دین سے کس طرح سے ہٹا سکتے ہیں وہ اپنے دین پر پکا مطبوط چل رہا ہوتا اس کی دعوت نہیں ہوتی بالکل جی ہاں كتب اللہ منا انور رسولی صبح غافر میں اور دوسری بلکہ اپنے مجازلہ میں کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے کہ میں ہی اور میرے رسول ہی وہ غالب رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے غلبے کا فارغ وافر